و کزالن کے حا زن غیر اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان حتیٰ تن کے حاضو خاص سن فی وجود نکاحی من مر یہ خاص ہے عورت سے نکاح کے وجود میں یعنی عورت اگر نکاح کرے تو عورت سے بھی نکاح وجود میں آ سکتا ہے عورت نکاح کرے تو نکاح ہو جائے گا کیونکہ اللہ نے کہا ہے حتیٰ تن کے حاضن غیرہ ہو حتیٰ کہ وہ عورت نکاح کرے کسی خامن سے غیرہ ہو پہلے خامن کے علاوہ, علاوہ, علاوہ, علاوہ, علاوہ, علاوہ کہتا ہے کہ یہ خاص ہے لفظ تَن کے نکاح کے وجود کے بارے میں فلا اتھرا کل عمل و بی بہی بیماربی علی نبی صلی اللّہ علیہ وسلمہ تو اس کے اوپر عمل کرنا نہیں چھوڑا جائے گا اس حدیث کی وجہ سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے عی و مراۃ ناقاہت نفس ہا بغیر اتنی بلی ہا فنکارا جو بھی عورت نکاح کرے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر تو اس کا نکاح بات لے بات لے بات لے یہ خبر واحد ہے کہ جو عورت بھی ولی کے بغیر نکاح کرے تو اس کا نکاح باطل ہے جبکہ کہ قرآن میں خاص لفظ کیا آیا ہے حتیٰ تن کے حضوجن غیرہ ہو جو کہ عورت کو ولی کی اجازت کے بغیر بھی نکاح کرنے کی اجازت ہے حتیٰ تن کے حضوجن غیرہ ہو یہ تو نہیں کہ لگائی کہ ولی کی اجازت سے عورت نکاح کرے مطلب عن عورت نکاح کرے لہذا اپنے آپ کا لیتا پی نکا تو جائے گا تو قرآن کا یہ خاص اس کے مقابل میں آ ہے خبر واحد, واحد, واحد, واحد لہذا ہم خبر واحد پر عمل نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے قانون کیا پڑھا ہے کہ ہاں فعین قابلا ہو خبر الواحدیسو فاً جب روینہ یو لبی ماں و اللہ یورم البل قابل ہو اب یہ کہتا ہے کہ یہ خبر واحد مقابل آ گئی ہے قرآن کے لہذا اس خبر واحد پر عمل کو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن کے مقابل ہے ہی نہیں قرآن نے تو کہا ہے حتن کے ہاں زو غیرہ ہو نکاح کریں اس نکاح کے اصول ضابطے قرآن نے ذکر ہی نہیں کیے حدیث میں ضابطہ ذکر ہوا ہے کہ عورت نکاح کرے لیکن ولی کی اجازت کے ساتھ ایک یہ روایت ہے دوسری روایت ہے لا لکھا ہا اللہ والی دو روایتیں ہیں دو الگ الگ صحابہ سے تو یہ قرآن کے مقابل ہے ہی نہیں اور دونوں سہیاں روایتیں ہیں عمرات نقاہت بے بہ ادنی موالی ہا فلی بافر ان بافر بافر اور لا نکاح الا بی ولیین دونوں صحیح روایتیں ہیں لیکن کہتے ہیں چونکہ یہ اخبار متواترہ نہیں اخبار احاد میں شامل ہیں لہذا ہم ان کو نہیں مانتے یعنی احادیث کو رد کرنے کے لیے انہوں نے یہ چھوٹا قانون گھڑا ہوا ہے یہ سنم ہے بت جس کے یہ پجاری ہے تو یہ ایک تو یہ روایت قرآن کے مقابل متعارض ہے ہی نہیں لو اگر غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اختلاف ہوتا جو منظم من اللہ شای ہے اس میں تو اختلاف ممکن ہی نہیں حدیث بھی منظم من اللہ ہے قرآن بھی منظم من اللہ ہے دونوں بہی الہی پھر قرآن مجید میں بھی اللہ تعالی نے کہا ہے فلا تلو ہنہ این کہنا ازوا جا ہنہ ادا کہ تم عورتوں کو منع نہ کرو کہ وہ اپنے سابقہ خامدوں سے نکاح کریں یہ خطاب کس کو ہے عورتوں کے اولیا کو خاوت نے طلاق دے دی عدت کے دوران رجوع نہیں کیا اب عدت ختم ہونے کے بعد دونوں میاں بیوی آپس میں پھر ملنا چاہتے ہیں عورت نکاح کرنا چاہتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے عورت کے اولیاء کو کہا ہے کہ تم عورت کو منع نہ کرو, کرو. کرو مرد جو ولی ہے عورت کا اس کے منع کرنے کی وجہ سے عورت کو رکنا پڑتا تبھی تو اللہ نے کہا کہ منع نہ کرو جی اگر مرد کا اختیار ہی نہ ہوتا نکاح میں عورت اپنے نکاح میں مختار ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ تو نہ کہتے فلاں عزلو اننا ہی ازوا جا اننا بلکہ اللہ کہتے جتنا مرضی روک, روک دے روک دے روک تھوڑے روکن کا کی فائدہ جب اس نے کر لیا تو ہو جانا ہے پھر تمہارے روکنے کا فائدہ اللہ نے روکنے سے منع کیا کیونکہ اور یہاں اگر روکیں تو عورت اس کا نکاح نہیں ہوتا تو یہ خبر جو ہے حدیث یہ تو قرآن کے بھی موافق ہے ادھر بھی مخالف نہیں ہے طریقہ کار ضابطہ ذکر نہیں اجماللہ نے ایک بات ذکر کی ہے کہ عورت نکاح کر لے کیسے کرے اب نکاح کے کچھ ارکان بھی ہیں کہ نہیں حق میر کے بغیر نکاح کر لے ہو جائے گا گواہوں کے بغیر نکاح کر لے ہو جائے گا اور کام پورے کرنے پڑیں گے ہاں اس میں سے ایک یہ بھی ہے ولی کہتا ہے وہ تفرن الخلاف اسی سے اختلاف نکلے گا فی حل الوتی وتی کے حلال ہونے کے بارے میں اگر اس نکاح کو احناف درست سمجھتے ہیں اور شواف اہل حدیث اس کو بغیر اجازت کے ولی کی اجازت کے بغیر جو نکاح اس کو باطل سمجھتے ہیں تو بات نکاح تو غتی کرنا بھی جائز نہیں اور اگر نکاح کو درست مانیں گے تو غتی کرنا حلال ہوگا جائز ہوگا وہ لزوم المحر و نفقتی و سکنا مہر نفقہ اور سکنا کا لازم ہونا یہ بھی بے ہے اس کو سبھی نہیں اصل میں اپنی یقا کے گھوڑے دوڑاتے ہیں نا حدیثیں تو پڑھتے ہی نہیں اسی حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ جو عورت اپنے خاوند اپنے بلی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے نکاح اس کا باطل ہے فالا حل باہر مستح اللہ فرضی نکاح اگرچہ باطل ہے لیکن حق پہر پھر بھی عورت کو ملے گا نکاح باطل ہونے کے باوجود حق پہر عورت کو ملے گا اور وہ عدت بھی گزارے گی اور طلاق بھی شمار کی جائے گی اگر طلاق ہو تو اور اگر ویسے ہی فصو ہو گیا پھر تو خسکے نکاح تو طلاق نہیں ہوتی فلاں مستحلہ میں فر جائے یہ کیا کہتا ہے کہتا ہے اگر نکاح کو باطل نہ مانے تو مہر دینا لادم آئے گا اگر باطل مانے تو مہر دینا لادم نہیں آئے گا یہ بات بھی اس کی غلط ہے نکاح کو باطل ماننے پھر بھی مہر لادے میں آئے گا اگر اس نے دخول کیا ہے فلاں نہیں اسی طرح نفکا اور سکنا ہے وہ وقوع تلاک کی طلاق کا واقع ہونا یہ بھی بات بتا دی ہے وہ نکاح عبادت طلاقاتی سلاس تین طلاقوں کے بعد نکاح تو کہتا ہے تین طلاقے وقفے وقفے سے دے دی تو اب جو کہ وہ نکاح تھا باطل تو طلاقیں ہی نہیں ہوئی لہذا تین طلاقیں دینے کے بعد پھر بلی کی اجازت سے نکاح کر لے تو یہ جائز ہوگا اور اگر نکاح کو مانے درست تو پھر تین طلاقوں کے بعد کام ختم ہو جائے گا حالانکہ یہ بات بھی نہیں طلاق دے گا تو طلاق مانی جائے گا. گی متصویر ہوگی اور اس نگاہ کے نتیجے میں اولاد اگر پیدا ہوگی تو وہ اولاد ولد ذینا نہیں کہلائے گی وہ وارث بنے گی باپ کی بھی اور ماں کی بھی ولد زینا باپ کا وارث نہیں نہ بنتا صرف ماں کا وارث بنتا ہے اور پھر اس نکاح کے نتیجے میں زنا کی حد بھی نہیں لگے گی یہ تو اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑاتے ہیں خامہ پھرسائیاں پی سیدھی کرتے ہیں قدیسوں کو پڑھتے ہیں ہیں ہیں علامہ اللہ باعما و اصحابی خرافی ہی بخرافی وختارمتاخرون قدامہ اصحاب شافری کہتے ہیں کہ طلاق واقع نہیں ہوگی متاخرین کہتے ہیں کہ طلاق آ ہو جائے گی آگے عام کی بات سے یہ کل پڑے گی یہ تین مثالیں ہیں کاش کی جو اس نے نہیں ایک لفظ ثلاثہ سراسہ تقرو کی اور دوسری ما فرض نافی ازوادی ہیں اور تیسری تنکحہ حتی تنکحہ حقیٰ تن